محمد ہُنسل علیٰ رسولہ الکریم بالله من بلّہ منشیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وبش رحل صدری ویسرل عمریِ وحل العقدم ملسانی یفقہ وقلی آمین اللہ تعالی قرآنِ حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں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 کوئی بے حیائی نہیں کرنا کوئی جھگڑے فساد نہیں کرنا جن سے گفتگو نہیں کرنا نہ ہی جن سے افعال کرنا ہے حالانکہ بہت سے مواقع زندگی میں ہوں گے لیکن آپ کو جب اللہ تعالی نے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 اگر عمرے کے لیے جا رہے ہوں تو لبائی کا عمرہ اور اگر حج کے لیے سفر کر رہے ہیں تو لبئی کا حجہ اس نیت کے الفاظ ادا کرنے کے بعد تلبیح پکاریں گے تلبیح کیا ہے لبیک اللہ کا لا شریک لبیک النعمت لک ولک لا شری کلک اب آپ احرام کی پابندیوں میں آ گئے اگر آپ میکات سے گزرتے وقت نیت نہ کر سکے تو آپ کو لوٹ کر میکات پر آنا ہوگا اور نیت کرنی ہوگی ورنہ دوسری صورت میں بکری دم کے طور پر دینی ہوگی اور فقرا میں اس کا گوشت تقسیم کر کے پھر آپ نیت کریں گے یہ